خطبہ نمبر ستاون آپ علیہ السلام کا ارشاد اکرامی ایک قابل مضمت شخص کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما انہو سیظہر علیکم بعدی رجل الرحب البلعوم مندحق البطن یأکل ما وہ ویطلو ما لا یجد تقتلو ولن تقتلو. من آگاہ ہو جاؤ کہ ان قریب تم پر ایک شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا جو پا جائے گا کھا جائے گا اور جو نہ پائے گا اس کی جستجو میں رہے گا تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اسے قتل کر دو مگر تم ہرگز قتل نہ کرو گے خیر وہ انقریب تمہیں مجھے گالیاں دینے اور مجھ سے بیزاری کرنے کا بھی حکم دے گا فَإِنَّهُ لِي وَلَكُمْ نَجَاتٌ فَلَا تَتَبَرَّؤُ مِنِّي فَإِنِّي وُلِكتُ على زکاتی سبق <وَالْحِجَة> تو اگر گالیوں کی بات ہو تو مجھے برا بھلا کہہ لینا کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سامان ہے اور تمہارے لیے دشمن سے نجات کا لیکن خبردار مجھ سے برات نہ کرنا کہ میں فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہوں اور میں نے ایمان اور ہجرت دونوں میں سبقت کی ہے